اولم یادنی لدینہ اب تیسرے روکو کا آغاز ہے ہم نے دوسرے رکو میں جو سمات کیا وہ اللہ کی خفیہ تدبیر کے بارے میں تھا کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو پہلے مصیبتیں آتی ہیں پھر بھی توبہ نہیں کرتا تو پھر نعمتوں کی فراوانی ہوتی ہے پھر وہ غافل ہو کر مر جاتا ہے تباہ ہو جاتا ہے اللہ کے نیک بندے وہ ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں اس دوسرے میں ہم نے یہ بھی سماعت کیا کہ اگر لوگ ایمان لائیں اور تقوی اختیار کریں تو آسمان و زمین کی برکتیں ان پر انڈیل دی جائیں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق اولم من یا ریسون المباد اگل اللہ وہ لوگ جو زمین کے وارث بنے پچھلی قوموں کے ہلاک ہونے کے بعد کیا انہیں ہدایت نصیب نہ ہوئی وہ پچھلی قوم سے عبرت حاصل کرتے اور انہوں نے یہ خیال نہ کیا اللہؤ کہ ہم اگر چاہیں تو ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں تباہ کر دیں کیا اس کا خوف انہوں نے نہ کیا پچھلے لوگ مر گئے کچھ زلزلوں میں مرے کچھ طوفانوں میں مرے کسی پر سیلاب آیا اور جس پر بظاہر کچھ بھی نہ آیا موت نے ان کے قصے کو ختم کر دیا تو یہ دنیا عبرت کی جاہ ہے کیا بعد میں آنے والوں نے پہلے لوگوں سے عبرت حاصل نہ کی جب ہم کسی شخص کو غسل دیتے ہیں کفن پہناتے ہیں جنازہ رکھ کر کندھوں پر لے جاتے ہیں نماز جنازہ پڑھ کر قبر کی طرف لے جاتے ہیں اور قبر میں اسے ڈال کر اس پر مٹی ڈال دیتے ہیں تو کیا یہ واقعہ ہمارے لیے عبرت نہیں ہے کس طرح اس کا کر و فر تھا کیا روب دبدبا تھا مگر موت نے سب کچھ ختم کر دیا سارا مال دولت ذہانت شور سب یہی رہ گیا پھر اس کا ہنسنا کھیلنا کودنا قیاشی کرنا ذرا ذہن میں تصور میں لائیں اور سوچیں جس طرح موت نے اس کے قصے کو ختم کیا ایک دن مجھ پر بھی آئے گا تو مجھے اس سے عبرت حاصل کرنی ہے اور اس دن کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کرنی ہے موت سے ڈرنا یہ کوئی مانا نہیں ہے اسلام نے ہمیں ڈرنے کا حکم نہیں دیا بلکہ موت کی تیاری کا حکم دیا کہ جب موت آئے تو یہ موت مومن کے لیے تحفہ بن جائے جب موت آئے تو اس کے لیے جنت کے مناصر ہوں اور روح اس کی ایسی نکلے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت اس قدر غالب ہو کہ وہ دنیا سے جا رہا ہو اور اس کی روح کا ذرہ ذرہ یہ کہہ رہا ہو کہ میں اللہ کی جناب میں حاضر ہو رہا ہوں کسی شاندار زندگی گزارنی ہے ایک وقت مخصوص ہے ہر سانس ایک لمحے کو کم کر رہا ہے اگر کسی کی زندگی میں ایک لاکھ سانس ہیں تو ہر سانس وہ گویا کہ اس کی زندگی سے کم ہو رہا ہے پھر آخری دن بھی آئے گا آخری گھنٹہ بھی آئے گا اس کی زندگی کا آخری منٹ بھی آئے گا اور وہ آخری منٹ ایسا بھی ہو سکتا ہے اسے معلوم ہی نہ ہو کہ میری زندگی کا آخری منٹ ہے وہ نت بڑھو الو اور ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی سوچتے ہی نہیں ہے اس چیز پر فہم لا یس پس پسو ور و فکر نہیں کرتے سنتے نہیں ہیں تِلْكَ قرآ نہ عَلَيْكَ مِنْ کا من یہ وہ بستیاں ہیں جن کے قصے ہم آپ کو بیان کرتے ہیں من امبا ان کی خبریں آپ کو بتاتے ہیں والا قد ہوں رسول ہوں ملبئی نیشک ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلے لے کر آئے کانو لما کزو مین قبل تو پہلے جس چیز کو وہ جھٹلا چکے تھے پھر دلائل دیکھنے کے باوجود بھی وہ اس چیز پر ایمان نہ لائے کدالی اسی طرح یتبا اللہ قلوبل کا فرین اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے مہر سے مراد یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور گناہ کر کر کے اس مقام پر چلا جاتا ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے پھر سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں اس کی ختم ہو جاتی ہیں وما وجدنا لأكثرهم من اکثر اور ان میں سے اکثر کو ہم نے ان کے عہد پر اور وعدے پر ثابت قدم نہ پایا مراد یہ ہے کہ جب مصیبتیں آتی تو کہتے یا اللہ تو مصیبت دور کر دے اب ہم کبھی ایسی برائی نہیں کریں گے اب صرف تیری ہی فرما برداری کریں گے لیکن جب مصیبت دور ہو جاتی خوشحالی کا ایام ہو جاتے تو پھر وہ اپنے وعدے کو توڑ دیتی یہ حال اب ہمارے مسلمان بھائیوں کا بھی ہے جب بھی انسان کسی بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے تو روتا بھی ہے توبہ بھی کرتا ہے نیتیں بھی کرتا ہے مگر پھر خوشحالی کا ایام میں بھول جاتا ہے وہ یوں و جد نا اکثر اور بے شک ان میں سے اکثر کو ہم نے نافرمان فرمان پایا انہوں نے پریشانی کے عالم میں تو دعائیں مانگی اور جب مصیبتیں دور ہو گئیں تو انہوں نے نافرمانیاں کی سما پھر باد موسا بھی آیا ہم نے ان کے بعد موسا علیہ السلام کو ہماری آیتوں کے ساتھ بھیجا الہ فرعون فرعون کی طرف وہ مل اور اس کے سرداروں کی طرف فو پس ان کافروں نے فرون اور اس کے سرداروں نے ان آیتوں پر ظلم کیا یعنی ان آیتوں کو جھٹلا دیا پس دیکھو غور کرو کئی فکان آقی بت فساد کرنے والوں گناہ کا کیسا برا انجام ہوا بقان موسا اور فرمایا موسا علیہ السلام نے یا فرعون ہو اے فرعون انی رسول عالمین بے شک میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں حقیق یہ بات بالکل سچی ہے کہ میں اللہ کے متعلق جو بات کہہ رہا ہوں وہ حق بات ہے قدر جی تم بھی بئی نہب بے شک میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن نشانی اور دلیل لے کر آیا ہوں فرسل بنی اسرائیل تو اے فرعون میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا تھا اس وقت ان کی تعداد چھ لاکھ تھی اور پر فیرون کا قبضہ تھا اس کی حکومت تھی تو منی اسرائیلیوں کو اس نے ایسا غلام بنایا تھا بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے مومنین تھے ان کو ایسا غلام بنایا ہوا تھا کہ ان سے محنت مزدوری کے کام لیے جاتے پتھر دھوتے دھوتے اور پتھروں کی چٹانوں کو کاٹتے کاٹتے ان کے ہاتھ پاؤں زخمی ہو گئے تھے بھاری بوجھ ان پر لادا جاتا جیسے گدھے پر لادا جاتا ہے اور ذرا سی وہ غلطی کر دیں تو بڑی سخت سزائیں دی جاتی فیرون کے بارے میں یہ سزا بڑی مشہور ہے کہ وہ جب کسی پر بہت غصے میں ہوتا تو وہ اسے درخت پر کیلوں سے گاڑ دیتا یعنی کھجور کے تنے پر اس طرح گاڑتا کہ اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیلیں گاڑی جاتی ہیں اور کیل جو ہے وہ ہاتھ اور پاؤں کو کراس کر کے درخت میں وہ لگ جاتی اس طرح خون بہتا اور وہ تڑپ تڑپ کے مر جاتا پھر تین دن تک اس کی لاش اسی طرح درخت پر چپکا کر رکھتا اور لوگوں کے لیے عبرت کا وہ نمونہ بناتا تاکہ کوئی فروئن کے سامنے سر نہ اٹھا سکے تو حضرت موسا علیہ السلام نے فرمایا فرون تو مجھ پر ای مان لیا اور دوسرا کام یہ کر کہ بنی اسرائیل کو تو نے غلام بنایا ہے وہ میرے ساتھ روانہ کر دے تو میں بنی اسرائیل کو لے کر ملک شام چلا جاتا ہوں کالم فرون بولا ان کو جی تب اے موسا اگر آپ کوئی نشانی لے کر آئے ہیں فات ان سو تو میرے سامنے پیش کیجیے اگر آپ سچے ہیں فرون کا جو انجام ہوا وہ تو ہم سب کے سامنے ہے فرون کے واقعے میں یہ واقعہ جاری ہے اس واقعے میں عبرت ان لوگوں کے لیے ہے جو رو ببدبا دب رکھتے ہیں اقتدار رکھتے ہیں یا وہ ہیں یا حکومت والے ہیں اور حکومت اور طاقت کے نشے میں وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کرتے ہیں یا مسلمانوں کے ظلم کرتے ہیں ان کے لیے فرون کا واقعہ عبرت کا نمونہ ہے کہ چار سو سال اس کی عمر ہوئی چار سو سال میں سے تین سو بیس سال فرون کے سر میں درد تک نہیں ہوا کبھی سے بخار نہیں آیا کبھی سے کوئی تکلیف نہیں ہوئی پورے مصر کا بادشاہ سارے مصری لوگ فرعون کو سجدہ کرتے خدا سمجھتے اور جو سجدہ نہ کرتا جیسے بنی اسرائیل کہ وہ اس کو خدا نہیں مانتے تھے تو ان پر بڑی سختیاں کرتا اور بڑا ظلم کرتا تو آپ سے کہنے لگا نشانی ہے تو بتائیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینک دی فُعْبَانٌ مُبِينٌ پس وہ اچانک بہت بڑا اس بن گئی وہ حسین فرماتے ہیں وہ اسا اتنا بڑا تھا اتنا بڑا تھا کہ اس ازدہ کا جب منہ کھلتا تھا تو پورا فروئن کا محل اس منہ کے اندر محسوس ہوتا تھا کتنا بڑا تھا اور جب یہ اپنی دم پر کھڑا ہوتا تو بعد مبسرین نے فرمایا اس کی اونچائی ایک میل تک ہوتی تو اس ازدہ نے جیسے ہی منہ کھولا اور اپنے اوپری جبڑے کو اس نے فروئن کی چھت پہ رکھا اور نچلے جبڑے کو زمین پہ رکھا پھر فروغ کی طرف یہ بڑھا اور بڑھ کر فروغ کے وہ جب تخت کی طرف چلا تو فروغ مارے خوف کے اس نے چھلانگ لگائی اور وہ کانپنے لگا اور چیخو پکار کرنے لگا سارے درباری اس سانپ کو دیکھ کر خوف کے مارے بھاگنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرعن کہنے لگا میں ایمان لے گا میں ایمان لے گا اس اجزے کو جلدی پکڑو حضرت موسا علیہ السلام نے اس اجزے پر اپنا ہاتھ رکھا تو وہ دوبارہ لاٹھی بن گئی وہ نظاں یا پھر آپ نے اپنے ہاتھ کو کھینچا اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بغل میں ڈالا اور بغل میں ڈال کر اس ہاتھ کو دوبارہ آپ نے نکالا تو وہ ہاتھا بس اس وقت وہ دیکھنے والوں کے لیے روشن اور چمکتا ہوا ہو گیا تو ایسا چمکدار ہو گیا کہ سورج کی روشنی بھی اس کے سامنے ماند پڑ جائے جب اس نے یہ دو چیزیں دیکھیں تو فرعن کا زمین ملامت کرنے لگا اور فرعون سمجھ گیا کہ یہ جادو نہیں ہے یہ موجزات ہیں اور حضرت موسا علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں کیونکہ اگر فیرون حضرت موسا علیہ السلام کو سچا نبی نہ مانتا تو موسا علیہ السلام کو شہید کرا دیتا کیونکہ یہ تو بڑا ظالم تھا لیکن وہ جانتا تھا کہ موسا علیہ السلط والسلام کی طرف اگر میں نے برے خیال سے کوئی ہاتھ بھی اٹھایا تو موسا علیہ السلام مجھے ہلاک کر دیں گے تو یہ اب اس کا دل ہو گیا کہ میں ایمان لے آؤں اس نے سوچا میں ایمان لے آؤں گا تو میرے وزرا کو میں اعتماد میں لوں اور آہستہ آہستہ ان کا ذہن بناؤں کہ بھئی اب ہمیں موسا علیہ السلام پر ایمان لے کر آنا ہے تو سب سے پہلے اس نے اپنے خاص مشیر حامان کو بلایا اور اپنے خاص مشیر حامان سے کہنے لگا کہ دیکھو یہ سچے نبی ہیں اور اب میرا دل چاہتا ہے میں ان پر ایمان لے آؤں تو وہ کہنے لگا ہمان کیونکہ برے مشیر انسان کو مروا کے رکھ دیتے ہیں تو حامان ایک خطرناک مشیر تھا جس نے فرعون کو ہمیشہ کے لیے تباہ کر دیا اور برا مشورہ انسان کو تباہ بھی کر دیتا ہے بسا اوقات تو ہمان نے فرعون سے کہا آپ سوچ رہے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں اگر آپ موسا علیہ السلام پر ایمان لے آتے ہیں تو آپ کی قوم آپ کو جوتے مارے گی اور کہے گی کہ اتنے سالوں تک بیوقوف بنایا اور خدا بن کے ہم کو سجا کرایا اب کہتا ہے میں نے جھوٹ بولا تھا میں خدا نہیں ہوں قوم جو ہے آپ کو زندہ نہیں چھوڑے گی تو اس نے کہا کہ اب کیا, کیا جائے موسا علیہ السلام تو اپنے معجزات سب کو دکھا دکھا کر ان کافروں کو مسلمان کر لیں گے ایک نہ ایک دن یہ سب مل کے میری حکومت تو ختم کر دیں گے تو حامان نے مشورہ دیا کہ ایسا پروپیگنڈا کرو کہ لوگوں کے ذہن سے اس معجزے کی اہمیت نکل جائے تو پھر نے کہا کہ کیا پروپیگنڈا کروں تو کہا کہ تم حضرت موسا علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا مقابلہ جادوگروں سے کرا دو اب نتیجہ کچھ بھی نکلے لوگوں میں یہی مشہور ہو جائے گا کہ یہ بھی کوئی جادوگر ہے, یہ بھی کوئی جادوگر ہے, جادوگروں کا مقابلہ ہو انہیں جادوگر مشہور کر دو تو اس پروپگینڈے میں اور اس شہرت کے اندر حق چھپ جائے گا اور لوگ انہیں جادوگر سمجھ بیٹھیں گے اس نے کہا ہاں یہ بات درست ہے